ونگولہ علاوہ ون ندی ن جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ رَحِيمٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ نَاصِحٌ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ وَعُفُوٌّ غَفُورٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ and love. نمبی جناب سبلی جلتا میرے علی کل اور مرتبہ بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جلسے کی غرض واعث اور جلسے کا عنوان سرکار و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی حیات پاک کا ذکر کرنا مقصود ہے جیسا کہ مختلف محلوں میں اسی نام سے جلسے ہوا کروں یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس طرح پر فضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عقیدت اور اپنی محبت کا اظہار کریں اور حجی محبت کو پیش کریں جو ہمارا بحیثیت مسلمان کے ایک پنچ ہے بلکہ دنیا کی کسی قوم اور کسی ملت میں اپنے نبی اور پیغمبر سے اتنی محبت نہیں کی جتنی کہ حضور اعلم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اور آپ کی ملت نے آپ سے محبت کی ہے اس کی نسا اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو یہ بھی میں نے اس لیے کہا کہ انسان کو اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں اس محبت کے کچھ وجوہ ہوتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ محبت اور اطاعت کے تین اسباب ہیں سب سے پہلے اور مایا کے محبت کی وجہ ہے کما اور دوسری وجہ ہے جما اور تیسری وجہ ہے نواب یہ تین اسباب محبت کے نکلے یعنی کبھی کسی کو کسی سے محبت اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ نہایت حسین ہے نہایت خوبصورت ہے اپنے اختیار میں کچھ نہیں دل اپنے قابو میں نہیں حسن اور جمال کی وجہ سے محبت ہو گئی اسی لیے شہزادوں نے محبت اور اس کی عجیب تعریف کی ہے فرمیاحاشی چیت مند یہ جانب کسی کے حوالے کر دینا اپنا دل اور پریشان ہو کے پھرنا یہ محبت کہلاتی ہے اور اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں میں بوب کے حسن و جمال کی وجہ سے دل قابو سے باہر اٹھے گا ایک وجہ یہ اگر واقع دنیا میں جمال اور حسن کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے اور آپ اور ہم انکار نہیں کر سکتے واقع اٹنک ہوتی ہے تو پھر اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاحد جمال اور طاہد حسن پیدا نہیں ہوا یہاں تک دیکھ. یہ مشہور ہے کہ سب سے زیادہ حسن اور جمال اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ سلا وسلام کو عطا فرمایا تھا حسن اور جمال میں لٹا تھے اور واقعاً دنیا کے تمام سہارا حضرت یوسف علیہ سلاطن السلام کو دنیا کا حسیم ترین فرق بتاتے ہیں لیکن علما نے لکھا ہے کہ حسین کی دو قسمیں ہیں ایک قسم حسن کی یہ ہے کہ جب آپ کی نظر اس حسین آدمی کے اوپر پڑے یا اس کے اوپر آپ کی نظر پڑے تو آپ پہلی نظر میں بے قابو ہو جائیں رش کے گر پڑے اور پھر دوبارہ جب آپ اس پر نظر ڈالیں تو تھوڑا سہار پیدا ہو جائے پھر تیسری مرتبہ دیکھیں تو اور زیادہ برداشت پیدا ہو جائے جتنا جتنا دیکھتے چلے جائیں گے نظر ڈالتے چلے جائیں گے اتنا ہی دل قابو میں آتا چلا جائے گا اتنا ہی تحمل اور برداشت قوت پیدا ہو جائے گی ایک حسن اور یہ حسن حضرت یوسف علیہ کی سلامت کا تھا یہی وجہ ہے کہ جب کچھ عورتوں نے زلیحا کو ملامت کی اس بات پر کہ حسین ہوگا خوبصورت ہوگا لیکن آخر ایسا بھی کیا ہے کہ تم بالکل ہی دیوانی بن گئی انہوں نے ملامت کی برا بھلا کہا عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ایسے آدمی کو ملامت کرنے کا حق نہیں ہے کہ جس نے دنیا میں محبت کی چوٹ نہ کھائی فرمایا کہ لواحی زلح خا لور این جب نو لوای زلح خا لور کو ملامت کرنے والی عورتیں جنہوں نے بہت لانت ملامت کی زلیخا کو فرمایا کہ ان عورتوں کی ملامت سے جب وہ عادی آ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو میں تمہیں تجربہ کرا دیتی تھی اور انہیں یہ بات معلوم تھی کہ حضرت یوسف علیہ صلاحت وسلام کے حسن کی یہ خاصیت ہے کہ پہلی نظر میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے پناچ زلیح نے عورتوں کے ہاتھ میں لیمو دے دیے چھری دے دی اور حضرت یوسف علیہ صلاح وسلام کو ایک برابر کے کمرے میں بٹھا کے رکھا اور ان سے کہا کہ تم ان لیمو کو کاٹو جب وہ لیمو کاٹ رہی تھی تو انہوں نے فوراً حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام کو بلا لیا اور ان کے حسن کی خاصیت ہی یہ تھی کہ پہلی نظر میں کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا جب وہ سامنے آئے ہیں تو یہ جن کے ہاتھوں میں لیمو تھے انہوں نے بجائے لیمو کے اپنی انگلیاں کاٹ لی ہاتھ کاٹ لیے اس لیے کہ بالکل مدبوت ہو گئی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک حسن یہ ہے اور یہ حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ کی سلاقت السلام کو عطا فرمایا اور دوسرا حسن وہ ہے کہ اگر پہلی مسلم حسن اور جمال کو آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی خاص بات نظر نہ آئے دل قابو میں ہے اتنی نام سے دیکھیں لیکن جب دوبارہ نظر ڈالیں تو آپ کو اور کوئی چیز بڑھتی نظر آتی ہے تیسری مرتبہ ڈالیں تو اور بے چینی بڑھتی نظر آتی ہے چوتھی مرتبہ ڈالیں تو اور بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے یعنی جتنا جتنا آپ دیکھیں گے اتنا ہی بے قراری اور بے چینی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک حسن یہ ہے اور یہ حسن سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن فرمایا کہ یزیدوں کا وجب ہو حسن ایزام عزت ہو نظارہ یزیدوں کا وجب ہو حسن ایزام عزت ہو نظارہ جتنا جتنا آپ نظر ڈالیں گے اور نگاہ ڈالیں گے آپ کا حسن وختہ چلا جائے گا اور آپ کا حسن وختہ نظر آئے گا معلوم ہوا وہ حسن حضرت یوسف علیہ السلاط والسلام کا تھا اور یہ کم درجے کا حسن ہے اور محمد علبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن حضرت یوسف کے حسن سے بڑا ہے یہی وجہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں اور فخر کے ساتھ کہتی ہیں کہ زلح کو ملامت کرنے والی عورتوں نے تو صرف انگلیاں کاٹی تھی لیکن اگر وہ حضور کی پیشانی کے نور کو دیکھ لیتی تو بجائے انگلیاں کے کلے بھی کاٹ کے پائی کے لوا دی ذلح خال اور این جبی نو لواحی زلح خال اور این جبی نو لسو محل تو میں یہ ارد کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے آلہ کا میرا بلکہ اگر آپ کہیں کہ حسن کی تعریف کیا ہے تو میرے خیال میں یہ کہ بات کہنا کوئی غلط نہیں ہے کہ حسن اور جمال کہتے ہی اس کو ہیں جس کو حضور کے چہرے پہ جگہ مل جائے گے وہ خوش کو جمال کیوں؟ اس لیے کہ ایک جہاد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رختار میں گود گھس گیا تھا خود وہ جو سر کی حفاظت کے لیے پہن لیا جاتا ہے اور یہ غز وج ہے جس میں سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا ہے خود آپ کے رخسار میں گھس گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دانتوں سے اس کو نکالا وہاں ایک نشان بن گیا صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضور شرم کے چہرے پر وہ نشان بن گیا تو آپ کا حسن اتنا دوبالا ہو گیا کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس نشان کی کمی تھی پہلے اتنا حسن آپ کا پاکو. جس کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ وہی نشان اگر میرے اور آپ کے چہرے پہ پڑ جاتا تو وہ بچ صورتی کے اندر بدنمائی نمائی کے اندر شمار ہوتا لیکن اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اسے جگہ ملی ہے تو وہ باعث حسن و جمال ہو گیا ہے فرمایا کہ حسن خود حسن ہوا تیرے ہسی ہونے سے حسن خود حسن ہوا تیرے ہنسی ہونے سے روزے با تیرا خود زینت زیادہ ہے تو ارض یہ کر رہا تھا کہ محبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے حسر و جمال وہ بھی موجود ہے یہاں اور محبت کے اسباب میں سے دوسرا سبب اور نے لکھا ہے کمال ایک آدمی ہے اس کو اللہ تعالی نے کمال عطا فرمایا ہے خلق خدا اس کے پیچھے پیچھے جا گی کیا بات ہے اس آدمی کے کمال نے مجھے غلام بنا دیا ہے اس کے کمال کی وجہ سے میں اس کی اطاعت کرتا ہوں میں اس کا کہنا مانتا ہوں یاد رکھیے ہمیشہ کا قانون ہے ہر ناقص آدمی کامی کی اطاعت کرتا ہے اس لیے کہ کمال میں کھینچ لینے کی خاصیت ہوتی ہے ہر سانگوں کے کمال سے ناقص آدمی محبت کیا کرتا ہے اس پہ لطیفہ مجھے یاد آیا علی حزیم ایک شہزادہ ہے اور اس کے دماغ میں یہ ایک بات آ گئی تھی کہ میں شاعر ہوں میں شاعری ہی میں بات کروں گا بغیر شاعری کے کسی سے بات نہیں کروں اس لیے اپنا ایک ملازم رکھا تھا جس کا نام تھا رمضانی اور جب کوئی بات کرتا تھا تو مصرے میں یا شیر میں بات کرتا تھا اس کا جواب بھی وہ مصرے اور شیر میں لیتا تھا رمضانی بہت قابل تھا ایک مرتبہ آدھی رات کو جا کے اس رمضانی کو اٹھا دیا اس نے اور اس نے اٹھا کر یہ کہا کہ امشب کے قدر رسیدہ باشد رمضان سے سوال کیا کہ ان شب سے قدر رسیدہ باشد یعنی یہ رات جس میں ہم اور آپ موجود ہیں یہ کتنی گزر چکی ہے یعنی پوچھنا تو یہ ہے کہ بھئی اب کیا بجا ہے رات کا بارہ بج گئے ایک بج گیا گیارہ بجے کیا بجا ہے ان شب سے قدر رسیدہ باشد فورم رمضانی نے جواب دیا زلفش بکمرسی دباشد محبوب کی ظلم کمر تک پہنچ گئی ہیں یعنی رات آدھی ہو گئی ہے یہ علی حزیر کو یہ ایک چسکا تھا کہ وہ شاعری میں بات کرتا تھا شاعری میں جواب دیتا تو ایک مرتبہ علی حزیر بیٹھا ہوا لکھ رہا تھا بار بار مکھی آتی تھی اور اس کی ناک پہ بیٹھ جاتی تھی یہ بار بار اسے اڑاتا تھا پھر آ کے بیٹھ جاتی تھی یہ پریشان ہو گیا اس نے رمضانی کو آواز دی اور آواز دے کے کہا کہ رمضانی مگر سامنے آئن ارے رمضانی مکھیاں آ رہی ہیں مجھے چمک رہی ہیں رمرانی نے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا حضور گھبرانے کی بات نہیں ہے نہ کسا پیشے کساں می آئن نہ لائق لائق لوگوں کے پاس آیا ہی کرتے ہیں تو حضور کے پاس ہی آتے خیر مطلب یہ تھا کہ محبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کمال اور وہ بھی سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مقدار میں تھا کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی ایسا صاحب کمال نہیں پیدا ہوا جو کمال اللہ تعالی نے سرکار وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹا آپ کو آپ کی بناوٹ کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے عبادت اور ریاضت کے اعتبار سے تو کمال تھا ہی وہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ بھی سب سے زیادہ کابل تھا فرمایا کہ الوم اکمل لکم دین کم و اکمم تو تو لکم الاسلام دینہ اس کے بعد کوئی آیت قرآن کی نا بلڈنگ سب سے آخری آئے حجس الوداع میں نازل ہوئی میدان عرفات میں اتری ہے اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو دین ہم نے آپ کو دیا ہے وہ نہایت کامل درجے کا ہے مکمل درجے کا وہ دین ہے اور ہم نے اس دین کا نام نعمت رکھا ہے علیم اکمل تو دینکم دینک و اکتم تو الکم نعمتی و رضی تو لقم دینا لہذا اگر ہمارے اور آپ کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو ظاہر ہے حسن اور جمال کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور اعلی درجے کے کمال کی وجہ سے بھی ہو سکتی آپ سے پڑھ کر کوئی ساحد کمال نہیں تیسری بات نوال نوال کے معنی آتے ہیں احساس بخش عطا اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جل جلالو وہ اما نوالو جل جلالو کے ماننا تو یہ ہے کہ بڑی ہے شار اس کی جلال وہ اماں نوالم اور ہے آتا اس کی عام ہے بخشش اس کی عام ہے احسان اس کا نوال کے معنی احسان ایک انسان دوسرے انسان کی اطاعت و فرما برداری یا محبت اس لیے بھی کرتا ہے یہ میرا محسن ہے اس نے مجھ پر احسان کیا ہے اور ہر ایک نہیں کرتا شریف آدمی کرتا ہے اور جو آدمی شریف نہیں ہے آپ چاہے کتنے ہی اس پر احسان کرتے چلے جائیں یاد رکھیے کہ وہ کبھی احسان نہ مانے گا نہیں کام کرے گا فرمایا کہ ایزا انت احسمتل کریما ملک ایزا انت احسمتل کری ملک تہو انت احسمت مردا شریف آبی پہ احسان کرو گے وہ تمہارا غلام ہو جائے گا اور کمینے کے اوپر احسان کرو گے تو وہ اور زیادہ فرق چڑھ جائے گا اور زیادہ ترکشی اختیار کرے گا تو میں نے جاری کیا ایک وجہ اصل میں نوال بھی ہے ہم بھائی فلاں کا کہنا کیوں مانتے ہیں جی وہ ہمارے اوپر یہ احسان کرتے ہیں ہمیں کھانے کو دیتے ہیں ہمیں نوکری دیتے ہیں ہمیں کپڑا دیتے ہیں ہمیں فلاں چیز دیتے ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے بلکہ معاف کیجیے گا برا ماننے کی بات نہیں بھائی ہم اور آپ سب ایک ہی معاشرے کے جز ہیں اس زمانے میں اگر دیکھا جائے تو شاید لوگ جمال بھی بھول گئے اور کمال بھی بھومی گئے صرف اب تو یہی یاد رہ گیا یہ بات کہ جو ہمارے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے بھائی اس کا بھی کہنا مانیں گے باقی اب حسن و جمال اور کمال اب ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے ایک ہی ذریعہ رہ گیا ہے ایک مرتبہ کچھ نشہ پینے والے لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور جیسے نشے باز آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کیا کرتے ہیں وہ گفتگو آپس میں کر رہے تھے اور مسئلہ بڑا فلسفیانہ اور بڑا اہم مسئلہ تھا اور یہ نشے باز کس پر گفتگو کر رہے تھے گفتگو یہ کہ یہ دنیا پیدا کس پر ہوئی اور اندازہ لگائیے کہ اس مسئلے کے اوپر وہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ جو جانوروں کی فخ میں داخل ہیں اس لیے کہ نشا پینے کے بعد جب انسان کی عقل باقی نہیں رہتی وہ ڈنگروں کی اور جانوروں کی فخ میں چلا جاتا ہے انسان نہیں رہتا تو یعنی اگر گندگی اور کی اور اس کے سامنے پڑی ہوئی ہو تو ہاتھ لگاتے شاید منہ لگاتے ہوئے بھی اس کو غیرت نہیں آئے گی اس لیے کہ وہ چیز ہی اب اس کے پاس نہیں ہے کہ جس سے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے اور یہ چیز پاک ہے وہ موجود ہی نہیں ہے لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ صاحب شراب کے حرام ہونے کی دلیل لائیے دلیل تو بہت ہیں لیکن شراب کے حرام ہونے کی یہی دلیل سب سے بڑی دلیل ہے کہ جانوروں سے اونچا درجہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کس وجہ سے اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے کان ہیں اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی آخیں اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے بولنے کے لیے زمان ہے اس لیے کہ یہ معاف کیجیے گا یہ ہر جانور کو اللہ نے کیا ہے کیا گڈے کے کان نہیں کیا گھوڑے کے کان نہیں ہے کیا جانوروں کے آسو نہیں کیا جانوروں کے اندر یہ قوت نہیں ہے کہ وہ یہ اندازہ لگائے کہ یہ گرم ہے اور یہ ٹھنڈی ہے جیسے ہم اور آپ ہاتھیں چھو کے لگا لیتے ہیں کیا سونگنے کے لیے ناک نہیں ہے؟ بلکہ برا نہ مانیے خدا کی قسم بعض قوتیں اللہ تعالیٰ نے حیدانات اور جانوروں کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ ہم اور آپ اس کے پاس بھی نہیں ہیں چنانچہ سوکھنے کی قوت ناک سے تعلق رکھتی ہے کیوٹی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز عطا فرمائی ہے کہ مجھے اور آپ کو نہیں کیونٹی اپنی خوراک اور اپنی غذا کا اندازہ سوکھنے سے لگاتی ہے بہت دور سے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے کھانے کا سامان کہاں ہے وہیں پہنچ جاتی ہے اور اسی طریقے سے جانوروں میں سوکھنے کی قوت اتنی زبردست ہے کہ اگر کسی جنگل میں جہاں شیر ہو اگر انسان شکار کھیلنے والا قدم رکھے حالانکہ کئی فرلاگ کا ابھی فاصلہ ہے لیکن اس شیر کی ناک میں انسان کی خوشبو آ جاتی ہے فوراً وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو میری جان کا دشمر ہے وہ جنگل میں داخل ہو گیا ہے اندازہ لگائیے ہمیں اور آپ کو بھی پتا چلتا ہے اسی طریقے سے یہ چشمے کی قوت یا یاد رکھنے کی قوت علما نے لکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے ایسے ایسے کمالات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں تو جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ خود کتنا باکمال کمال فرمایا کہ یہ جو شہد کی مکھی ہے اس کا قوت حافظہ اتنا تیز ہے کہ شاید کسی حافظ کا بھی اتنا تیز نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ بیس بیس پچیس پچیس میل سے زیادہ باغات میں جاتی ہے اور وہاں کے پھولوں کا ارک چوس کے آتی ہے جب یہ جاتی ہے اس وقت بھی اور جب یہ آتی ہے اس وقت یہ سڑک پر چل کر نہیں آتی جہاں پتھر لگے ہوئے ہیں کہ اب کراچی اتنے دور رہ گیا ہے اور چھٹے کا راستہ یہ ہے اور جنگ شاہی کا راستہ یہ ہے اس سے نہیں آتی وہ آسمان پر او کر آتی ہے تو آسمان پر او کے آنے کے لیے اس کے پاس کوئی آنا نہیں ہوتا کہ جس سے معلوم ہو کہ میرا جو چھٹا ہے وہ کہاں ہے ماؤے ہمارے جہاز والے بھی بغیر اس آلے کے نہیں چل سکتے ان کے پاس بھی ہوتا ہے کہ جو بتائے کہ تمہاری منزل ادھر ہے فرمایا کہ اتنا تیز قوت حافظہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو شہد کی مکھی کو عطا فرمایا ہے حافظہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو شہد کی مکھی کو عطا فرمایا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا راستہ نہیں بھولتی اگر وہ چھٹے بھی جائے گی وہ رس چوسنے کے لیے تو سیدھی اپنے چھٹے میں واپس آئے گی دنیا کی کون سی طاقت ہے کس نے بتایا اسے? کوئی آلہ فائد کے پاس اسی لیے اور کے میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت ہی ایسی نازل فرمائی ہے جس کا نام سورہ نہل ہے شہد کی مکھی کی سورت اس چھوٹے سے جانور کو اتنی شرافت ملی کس وجہ سے اے انسانوں اس جانور کے قوت حافظہ کو دیکھو اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال اس چھوٹے سے جانور میں کیسا رکھ دیا ہے تو خیر میں یہ بات ارج کر رہا تھا آپ سوچیے اگر کان جانوروں کے بھی ہیں سونڈنے کے لیے ناک جانوروں کے بھی ہے چکھنے کے لیے زبان جانوروں کے بھی ہے چھونے کے لیے ہاتھ جانوروں کے بھی ہیں لیکن پھر آپ کا درجہ کیوں بلند ہو گیا ہے اور کیوں آپ اشرف المخلوقات ہو گئے چوجراہٹ کی جگہ آپ کو کیسے مل گئی صرف اس وجہ سے مل گئی کہ آپ کے پاس ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک چیز اور ہے جس کو عقل کہتے ہیں وہ ان جانوروں کے پاس نہیں ہے جب آپ کا مرتبہ صرف اس لیے بلند ہوا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقلتا فرمائی ہے جانوروں کے پاس جب آپ کا مرتبہ صرف اس لیے بلند ہوا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقلتا فرمائی ہے جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے اگر آپ شراب پی لیں اگر آپ نشے کی چیز استعمال کر لیں جب کوئی شخص نشے کی چیز استعمال کرتا ہے تو انسان کی عقل پر اس طریقے سے اس وقت ایک ڈھکن ڈھک دیا جاتا ہے جس طرح پر کوئی کودا کسی چیز پہ شراب جلایا اور آپ نے پوڈا ڈھک دیا وہ نور تو غائب ہو گیا تو آپ نے اندازہ لگایا کہ عقل کی وجہ سے تو آپ کو اتنا اونچا مرتبہ ملا تھا اور جب نشہ آپ نے استعمال کیا ہے تو وہ جس کی وجہ سے آپ کے سر پہ پگڑی بندھی تھی وہ چیز تو اب باقی نہیں رہی آپ کا درجہ اور ایوانات کا درجہ ایک ہو گیا جانوروں میں آپ کا شبات ہونے لگا یہی وجہ ہے کہ جہاں ہائی سوسائٹی کے لوگ یہ رنگ گویا مناسب ہے اونچے اونچے ہوٹلوں کے اندر آپ جا کے دیکھیے ہائی سوسائٹی جو میں نے لفظ کہا وہ اس لیے کہ ہائی سوسائٹی کی پہچان یہ ہے بقول اکبر الہ آبادی مرحوم کے فرمایا کہ جہاں بیوی بی کو شرم نہیں آتی جہاں شوہر کو غصہ نہیں آتا یہ دو پہچانے ہیں آپ نے اندازہ لگا فرمایا کہ خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں خدا کے فضل سے بی بی میاں دونوں مہذب ہیں حیا ان کو نہیں آتی انہیں غصہ نہیں آتا ایسی سوسائٹی میں جا کے دیکھیے عورتوں نے شراب پی ہے اور انہیں کچھ خبر نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں ہمارا بدن کھلا ہوا ہے یا نہیں ہے اور بیرے ان کو اس طرح اٹھا کے لے جاتے ہیں جیسے آپ کسی جانور کو اٹھا کے لے <تصفح> یہ بات ارج کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ شرافت اور یہ سرداری عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے تو خیر چیز یہ تھی کہ ہم اور آپ اس زمانے میں نہ جمال کی پرواہ کریں نہ کمال کی پرواہ کریں صرف ایک بات رہ گئی ہے روزی کس سے ملتی ہے کپڑا کون دیتا ہے کام ہمارا کون کرتا ہے خیر. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ نشے بعد بیٹھے ہوئے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بھائی یہ دنیا دن... کیسے پیدا ہوئی اور کس طرح ختم ہوگی تو کسی نے اسی بھنگ اور چرس کے نشے میں کوئی بات کہی دوسری نے اور کہی تیسری نے کچھ اور بات کہی لیکن ایک آدمی نے بڑی کام کی بات کہی اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ دنیا اصل میں چار بھائیوں سے چلی ہے اور چار بھائیوں میں سے تین بھائیوں کا انتقال ہو گیا ہے اب ایک بھائی باقی رہ گیا جس دن وہ ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی تو لوگوں نے ذرا شوق سے سنا کہ یہ تو اس طرح کہہ رہا ہے جیسے کسی کتاب میں پڑھ کے آیا یہ اس نے کہا کہ بھئی وہ چار بھائی کون تھے کہنے لگے سب سے بڑے بھائی کا نام تھا محبت علی ان بھائی کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا ان کا سکہ ختم ہو گیا ان کے آثار و نشان مٹ گئے اب دنیا میں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا اور اگر محبت کا ستا پڑھنا ہو تو پھر تم شیریں فرحاد کا پڑھ لینا یا لیلا مجنو کا پڑھ لینا محبت باقی نہیں رہی لوگ بڑے متاثر ہوئے اس نے کہا کہ دوسرے بھائی کا نام تھا احسان علی یعنی ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایک دوسرے پر احسان کرتا تھا اور احسان کر کے خوش ہوتا تھا شکایت کوئی کسی کی نہیں کرتا تھا احسان علی کا سکہ چلتا تھا اس زمانے میں بڑی بھائی بندی آپس میں تھی احسان علی کا بھی انتقال ہو گیا ان کا سکہ بھی غائب ہو گیا اب دنیا میں احسان کا وجود اس نے کہا کہ تیسرے بھائی کا نام تھا برکت علی اور ایک آدمی کماتا تھا اور دس آدمیوں کے لیے وہ کافی ہوتا تھا اللہ تعالی نے کمائی میں برکت عطا فرمائی تھی دس دس اور بیس بیس روپے ماہبار ملتے تھے اور سارے خاندان اور کندے کو کھلاتے تھے اور اب برکت کا نام و نشان مٹ گیا ہے اب بڑے سے بڑے سرکاری ملازم کے پاس بھی پندرہ تاریخ کے بعد جیب خالی رہتی ہے برکت علی بھی اٹھ گئے ان کا سکہ بھی سکتا ایک بھائی رہ گئے ہیں باقی اب انہیں کا سکہ چلتا ہے انہیں کا دور دورہ ہے اور انہیں کے پیچھے لوگ چلتے ہیں اس نے کہا وہ کون اس نے کہا چوتھے بھائی کا نام ہے مطلب فرمایا کہ آج جس کو دیکھو مطلب کی بات کرتا ہے معلوم ہوا محبت علی مر گئے احسان علی مر گئے برکت علی مر گئے صرف ایک مطلب علی بات رہ گئے ہیں آج ہم محبت اور اطاع سے پشٹی کرتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ پہنچنا ہے تو معلوم ہوا اگر یہ بنیاد محبت کی ہے تو خدا کی قسم میں یہ کہتا ہوں کہ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آدم کی اولاد پر جتنا احسان ہے خدا کی قسم وہ احسان قیامت تک کر اتارا نہیں جا ہے آپ ہی کا یہ احسان تھا کہ آپ کی بدولت آج انسان انسان بنے گئے چاہے کوئی ایمان لائے یا ایمان نہ لائے یعنی جو ایمان لائے ہیں وہ بھی آدمی ہیں لیکن جو ایمان نہیں لائے کچھ نہ کچھ انسانیت کا سایہ ان پر بھی پڑا ہے جب بارش ہوتی ہے تو یہاں بیچ سڑک میں تو پانی برسے ہی گا لیکن وہ جو چھت کے نیچے جگہ ہے تھوڑا بہت پانی کا اثر وہاں بھی پہنچتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ باپ اپنے بیٹے سے کس طرح محبت کرتا ہے ماں باپ اپنی بیٹی سے کس طرح محبت کرتے ہیں کیوں صاحب حضور کے تشریف لانے سے پہلے آخر یہی حضرت انسان اور انسان کی اولاد تھی جو لڑکیوں کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے کیا وہ باپ اور ماں نہیں ہوتے تھے پھر ان کے سینے میں دل نہیں تھا بلکہ پتھر کی سل تھی ایک واقعہ مجھے یاد آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ہے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کسی طریقے سے مسلمان لے جا کر کنویں میں ڈال کر آئے ہیں جب میں نے اس بچی کو کوئے میں ڈالا تھا وہ آنکھوں میں آخ ڈال کے دیکھ رہی تھی وہ منظر میرے ذہن سے نہیں اترتا اس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں حزیس میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روئے ہیں اس قدر روئے ہیں اس واقعے کو سن کر کہ آنسو سے آپ کی ریش مبارک کر ہو گئی اور آپ نے فرمایا کہ کیا دنیا میں ایسے ظالم ماں باپ بھی ہیں فرمایا آپ نے دوبارہ اس واقعے کو سنا حضور نے دوبارہ یہ واقعہ سنا جس کا مطلب یہ ہے آج سے چودہ سو سال پہلے کی بات ہے آخر وہ بھی ماں تھی وہ بھی باپ اپنی اولاد کو کس طرح زندہ دفن کر دیتے تھے پھر بیٹے اور بیٹیوں کو قتل کرتے تھے کر فرمایا کہ ولا کپتلو اولا دکم خشیت املا ولا کپتلو اولا دکم من املا قرآن کریم نے کہا کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ اگر اولاد تمہارے گھر میں پیدا ہو گئی تو پھر تمہیں ذرا سا سالم میں اور پانی ڈالنا پڑے گا اور بھنا ہوا کھانا نہیں کھا سکو گے تو خدا کے لیے اس کی وجہ سے اولاد کو تو قتل نہ کرو صرف اپنے لذت کی خاطر تم اولاد کو قتل کرتے فرمایا کہ خبردار تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اصل میں تو ہم دینے والے اولاد کو ہیں لیکن چونکہ تم ان کی نگرانی کرتے ہو ان کی تربیت کرتے ہو اس طرح ان کے صدقے میں تمہیں بھی کھانے کو دیتے ہیں. فرمایا کے ولا سختلو اولاد تم من املاق نرز وم و ہم اصل میں روزی انہیں دیتے ہیں اور ان کے صدقے میں اور ان کے توفیل میں تمہیں بھی دے دیتے ہیں. یہ انسان کی سمجھ میں مشکل سے بات آتی ہے ایک شخص کے ہاتھ میں دولت آ رہی ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ مجھے پیار کرتے ہیں بس یہ مجھے درا ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے یہ تمہاری بیوی بی کا سب سکت ہو, ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کا سب ہو سکتا ہے کہ اس تنخواہ کو لے کر تم کسی فقیر اور غریب کو دیتے ہو فقیر کے صدقے میں ملتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دو چار ملازم تمہارے گھر پر ہیں ان کو جو تم دیتے ہو ان کے صدقے میں تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اصل میں مجھے مل رہا ہے اور میرے صدقے میں سب کھا رہے ہیں کبھی نہیں سمجھنا رہے مجھے ایک واقعہ یاد آیا حضرت جنون مصری رضی اللہ تعالیٰ بھی بہت بڑے ولی ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ میں پیدل چلا جا رہا تھا جنگل میں میرے ساتھ ایک آدمی بھی تھا, تھا تھوڑی دیر میں میں نے یہ دیکھا کہ ابر کا بادل کا ٹکڑا میرے ستر پر ہے اور اس نے سایہ کر دیا پہلے تو میں یہ سمجھا کہ یہ بات اتفاق سے ہو گئی لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ بادل کا ٹکڑا ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جیسے کسی نے چھتری لگا دی ہے اب ہم دونوں مسافر آرام سے جا رہے مانے لگے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا بھئی میں بہت بڑا بزرگ ہوں میں بہت بڑا اللہ والا ہوں بہت میں نیک ہوں یہ اصل میں سائے کا انتظام اللہ نے میرے لیے کیا ہے اور یہ جو دوسرا مسافر ہے یہ میرے صدقے میں جا رہا ہے لیکن چونکہ بڑے اللہ والے تھے فورن یہ خیال پیدا ہوا توبہ ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے دل میں ڈرنے لگے کہ میرے منہ سے یہ کیا بات نکل گئی ہے کہ سائے کا انتظام میرے لیے ہے اور یہ میرا ساتھی میرے سب میں جا رہا ہے آخر کو چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں سے دونوں مسافروں کے راستے الگ الگ ہونے والے اب حضرت ظلم مصری فرماتے ہیں مجھے یہ خوف پیدا ہوا کہ اے اللہ مجھے رسوا نہ کرنا اگر میرے منہ سے یہ بات نکل گئی ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے حضرت جنون مصری فرماتے ہیں جب وہ مسافر دوسرے راستے پہ چلا گیا اور میں اس راستے پر چلا گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابر کا ٹکڑا اس مسافر کے ساتھ چلا گیا اور میں بغیر ابر کے رہ گیا فرمانے لگے اسی وقت میں نے توبہ کی سجدے میں گر گیا اور میں نے کہا کہ اللہ میرے قصور کو معاف کر دیجئے واقعی کسی کو حقارت کی لگا سے نہیں دیکھنا چاہیے نہیں معلوم کہ کس کا مرتبہ خدا کی نظر میں کیسا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی جس کو عطا فرماتے ہیں کبھی کبھی اس کے ہاتھوں سے اصل میں تقسیم کرنا مقصود ہوتا ہے کچھ تمہاری اولاد کو پہنچے کچھ تمہاری بیوی کو پہنچے اسی لیے یاد رکھیے کبھی اولاد کی اور اہل ویال کی اور بیوی کی حق تلفی نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ نہیں کہا جا سکتا آج جو ہم مزے اڑا رہے ہیں آج آرام کر رہے ہیں ممکن ہے کہ ہم بیوی بچوں کے سنسکرت کرتے ہیں خیر. تو عرض یہ کرنا تھا کہ آج کا جو زمانہ ہے وہ یہ ہے کہ آج سبھی مسلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اور آپ کے اوپر اتنے بڑے ہیں آج ہمیں انسان بنایا کس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ دنیا میں معلم بن کر تشریف لائے حدیث میں آتا ہے ان نماز و رشت میں معلم بن کر دنیا میں آیا ہوں آپ کو یہ آپ نے واضحوں میں سنا ہوگا کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے الجنت و تحتا اقدام اما ہاسکم حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے مردوں میں ایک دم یہ اشتعال پیدا ہوا ہوگا کہ صاحب اللہ میاں کبھی مردوں کا درجہ بڑھاتے ہیں اور کبھی عورتوں کا درجہ اتنا بڑھا دیتے ہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ مردوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے یہاں عورتوں کو اتنا بڑا درجہ دے دیا اور یہ حقیقت ہے بال فضیلتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عورتوں کو ہتا فرمائی ہیں اور موت اس کے پاس ہی بھی دو. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت اطا فرمائی ہے. ان میں سے یہ بھی ہے میری بچی نے جب یہ حدیث سنی تو وہ کہنے لگی کہ ہماری اماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور ہمارے ابا کے قدموں کے نیچے چپل ہے واقعی بات تو ٹھیک ہے ہمارے قدموں کے نیچے تو سوائے جوتے اور چپل کے عورتوں کو فضیلت ہے نہیں یہ فضیلت اللہ نے عورتوں کو عطا فرمائی ہے کیوں یہ جو زبان آپ لوگ بولتے ہیں خواہ کوئی سی زبان بھی ہو اردو ہو سندھی ہو گجراتی ہو کوئی سی بھی تو آپ لوگ اس زبان کو کہتے ہیں یہ مادری زبان ہے تو لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ صاحب آپ مادری کیوں کہتے ہیں کیوں صاحب یہ ماہی کی زبان ہے باپ کی نہیں ہے یہ کیسا فیصلہ آپ نے کیا ہے کہ آپ نے اس کا نام مادری رکھ دیا پدری کیوں نہیں ہے آپ اس کو فادری بھی کہیں گے تو اس کا ایک بڑا اچھا جواب جو ہے اسکول کے ایک بچے نے دیا تھا انسپیکٹر آف اسکول آیا اور آ کر اس نے یہ سوال کیا کہ بتاؤ یہ جو زبان تم بولتے ہو اس کو مادری کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اس کو تم باپ کی زبان کیوں نہیں کہتے باپ بھی تو یہی بولتا ہے تو وہ بچہ کہنے لگا کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری امی جان اتنا زیادہ بولتی ہیں کہ ابا کو بولنے ہی نہیں دیتی ہے اس لیے وہ مادری ہے وہ. ابا جان تو بالکل بے زبان ہے اصل میں تو سارا بولنے کا کام امبا جان ہی کرتے تو سوچنے کی بات ہے ہر جنت اور کافا اقدام اما ہاتے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گوشت کے لوتڑے کو یہ حضرت انسان جو گوشت کا لوٹھڑا ہے اس گوشت کے لوٹھڑے کو اعلیٰ سے اعلیٰ کامل سے کامل درجے کی مخلوق اور انسان یہ میں نے کیوں کہا یہ میں نے اس لیے کہا کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو اللہ تعالی نے بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے آپ کو اللہ نے خطابت کی قوت عطا فرمائی اللہ نے آپ کو تلا لسانی عطا فرمائی ہے کتنا باق ہے آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کس ماں کا دودھ پیا میں نے کس عورت کا دودھ پیا ہے تمہیں معلوم ہے آپ نے فرمایا کہ میں نے خاندان بنو ساحس جو شریفوں کا خاندان خاندان بنوسا کی ایک خاتون جس کا نام حلیمہ ہے اس کا میں نے دودھ پیا اور پونے دو سال کی مدت سے زیادہ دودھ پیا ہے فرمایا یہ اس شریف اور دیندار خاتون کے دودھ کا اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت خطابت تھا فرمائیے جس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اگر وہ دین دار ہے تو وہ دودھ کے قطرے جو بچے کے پیٹ میں جا رہے ہیں یاد رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی جا رہا ہے اس کے اندر لور بھی جا رہا ہے اس میں روحانیت جا رہی ہے اور اگر وہ دیندار نہیں ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ صرف یہ یہ دودھ ہی کا خطرہ جا رہا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں ممکن ہے کہ معافیت اور ناخرمانی کہ جراثیم دی جائے اتنا اثر ہوتا ہے آج کل لوگ کہا کرتے ہیں کہنے لگے مولانا صاحب کیا بات ہے خواجہ موین الدین اجمیری اب پیدا نہیں ہوتے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ اجمیر شریف تشریف لائے ہیں تو ان کے ہاتھ پر ہزاروں نے نہیں کی. لاکھوں میں لاکھوں غیر مسلموں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے تو اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے بڑے بڑے جلسے نہیں ہوتے تھے لیکن سوچنے کی بات ہے کہ یا اللہ کیا قوت اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ ان کے ذریعے سے اتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب امام غزالی نہیں پیدا ہوتے حسن بصری نہیں پیدا ہوتے جنید بغدادی نہیں پیدا ہوتے شیخ عبد الخادر جیلانی نہیں پیدا ہوتے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ تو ہم اور آپ خود اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں تو معلوم ہو جائے گی ایمانداری سے بتائیے کہ ہم موجودہ معاشرے میں جس قسم کا کھانا کھاتے ہیں کیا اس قسم کا کھانا کھا کر غزالی پیدا ہوتے کیا اس قسم کی خوراک کھا کر حسن بسری پیدا ہوتے ایک اللہ والے تھے بزرگ اپنے بچے کو انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا اس نے کتابیں پڑھ لیں بڑا حاضل ہو گیا لیکن باپ تو صرف چہرے کی آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا دل کی آنکھ سے بھی دیکھتا تھا وہ بڑا اللہ والا تھا اس نے یہ محسوس کیا میرے بیٹے کو علم تو مل گیا لیکن اس کے علم میں نور نہیں ہے اور یاد رکھیے کہ جب تک کسی کے علم میں نور نہیں پیدا ہوتا ہے اس کے علم سے خلق خدا کو کوئی فائدہ نہیں پایا بلکہ میرا یہ دعوی ہے کہ اگر کتابوں کا علم حاصل کر لیا ہے اور نورے معرفت اس میں ابھی پیدا نہیں ہوا ہے تو اس, کے اس علم کے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا ان کے علم سے نقصان پہنچا اس میں ایک مثال اکبر کے زمانے کی یاد آئی الفضل فیضی کے علاوہ ایک عالم تھے جن کا نام تھا ملہ مبارک ناگوش بہت بڑی ان کی یونیورسٹی تھی بڑے بڑے ان کے شاگ تھے ملا عبد القادر بدایونی ان کے شاگردوں میں سے ایک بڑے عالم ہے ملا عبد القادر بدایونی جب تاریخ لکھ رہے ہیں جب اپنے استاد کا ذکر آیا ہے تو اپنے استاد کا ذکر بہت برے الفاظ میں کیا کیوں اس لیے کہ اس استاد کے علم سے نقصان پہنچا انہوں نے اکبر کے اشارے پر دین کو مست کرنے کی کوشش کی تو جس وقت استاد کا ذکر آیا ہے تو دو شیر لکھے اور یہ کہا کہ یہ ہے میرا استاد فرمایا کہ تو اے مرد سخن پیشا ز بہرے چند مستی دوں تو اے مرد سخن پیشا ز بہرے چند مستی دوں زین ماندستی بنے رو ہے سوخندانی صرف زبان کی قوت سے اور بولنے کی قوت سے تو نے حق باطل اور باطل کو حق کر دکھایا ہے فرمایا کہ چی سستی دیدی سنت کے رفتی سو بے دینا تجھے سنتے اصول میں کیا کھوٹ نظر آیا ہے جو تشمنا میں اسلام کی طرف چلا گیا ہے چستی دیدی سنت کے رفتی سوئے بے دینا چیر آ کے گردی گردے تجھے قرآن میں کون سا قصور نظر آیا کہ جس کی وجہ سے ت نے رکابی اور پلیٹ کو اپنا مذہب بلا لیا تو یہ اپنے استاد کا ذکر کیا تاریخ لکھی اور تاریخ لکھ کے مر گئے گھر کے اندر اور اکبر کے زمانے کے بعد پھر یہ تاریخ چھپی تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس باپ نے یہ دیکھا کہ میرے بیٹے کو علم تو مل گیا نور نہیں ہے کیا بچے ہے لڑکے نے دوپہر کے وقت کہا کہ ابا جان چلیے کھانا کھانے کے لیے بیٹا کہاں جاؤ گے جی سڑک پر بٹارے کی دکان ہے وہاں پر ہم بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں فرمایا او ہو بات میرے سمجھ میں آ گئی آج تیرے علم میں نور کیوں نہیں پیدا ہوا فرمایا کہ جس سڑک پر بیٹھ کے تو کھانا کھاتا ہے وہاں بہت سے اللہ کے غریب بندے وہاں سے گزرتے ہیں اور وہ فاتے والے بھی ہوتے ہیں جب وہ تیرے کھانے کو دیکھتے ہیں ان کے دل پہ چوٹ لگتی ہے اور جو کھانا تم اس طرح کا کھاؤ جس کو دیکھ کے <laughs> دوسرے کے دل پہ چوٹ لگے اس کے کھانے سے کبھی نور نہیں پیدا ہوگا کبھی معرفت نہیں پیدا ہوگی آپ اندازہ لگائیے کہ موجودہ زمانے میں ہمیں اور آپ کو تو حلال بھی میسر نہیں ہے تو کیا اس ماحول میں امام غزالی حسن بصری جنید بغدادی پیدا ہوگا اس لیے میں نے ارض کیا کہ ماں جو ہے وہ جس وقت بچے کے پیٹ میں وہ خون جاتا ہے اور خون کی غذا جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی اس میں دینداری جاتی ہے فرمایا ماں کو یہ مرتبہ اللہ نے اس لیے عطا فرمایا ہے بالکل ایک گوشت کے لوچڑے کو ایک حیوان کو اس نے اتنا اعلیٰ درجے کا خوش اخلاق انسان بنا دیا ہے تو اصل میں یہ ماں کا کمال ہے اور اسی وجہ سے ماں کا درجہ معلم کا درجہ ہے اور معلم کا بڑا درجہ ہے اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے مجھ کو معلم بنا کر بھیجا ہے میرے دوستو بتائیے کہ اس زلیل سے ذلیل انسان کو اتنا اونچا انسان کس نے بنایا علم نے بنایا معلم نے بنایا تو میں نے یہ بات اس لیے عرض کی اس لیے ماں کا درجہ زیادہ ہے کہ در حقیقت ماں جو ہے اپنے بچوں کے لیے معلم ہے مربی ہے وہ اس کو اچھے اچھے اخلاق سکھاتی ہے اچھی اچھی باتیں اور اچھی اچھی عادتیں سکھاتی ہے تو خیر بات وہ رہی گئی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جن بچوں نے اس جلسے کا انتظام کیا ہے مجھے یہ بات معلوم کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جو حاجت مند بچوں کے لیے کتابوں کا انتظام کرتے ہیں. ان کے کلاسوں کے لیے ان کی پڑھائی کے لیے ان کی تعلیم کے لیے جو انتظامات ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کتابوں کی ہے یہ اس کے لیے خاص طور پر انتظام کرتے ہیں اور میں یہ عرض کروں گا خدمت خلق بشرتے کے شریعت کی حدود میں ہو وہ خدمت خلق خدمت خلق نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی ڈرامہ ہوگا اور اس کا جو پیسہ ہے وہ غریبوں کو اور مسکینوں کو دے دیا جائے گا معاف کیجئے خدا کی نافرمانی کر کے اگر آپ کوئی پیسہ کما کر اور پھر خدمت کرتے ہیں وہ خدمت آپ کے منہ پہ پھینک ماری جاتی ہے قبول نہیں ہوتی خدمت خرچ یعنی انسان انسان کے کام آئے یہ بہت بڑی عبادت ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو عبادتیں تو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن انسانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ خراب ہے وہ اپنی بد اخلاطی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی اور جو عبادت ہے تو واجبی واجبی کرتی ہے لیکن انسانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا ہے انسانوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہے فرمایا کہ وہ خوش اخلاقی کی وجہ سے جنت میں جائے گی حدیث میں موجود ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ بچے قابل مبارکباد ہیں سال میں ایک مرتبہ یہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا خطا فرمائے سبحان عرمد کرما سے تیار کردہ کارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کرا فون نمبر پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین یاد رکھئے فون نمبر فائیو سکس ون